جب اس کی نیت اس جگہ کے بھیجنے کی ہے تو مال تجارت بکا نہ ہو یہ بات الگ لیکن آپ اس علاقے کے جو بروکر ہیں ان سے آپ اس کی ویلیو نکال لیں کہ یہ کتنی ویلیو کا ہے کتنا اور اس میں آپ فیصلہ کرتے وقت علماء نے بڑی پیاری بات کہی اس میں ایسا اقدام کر رہے جس سے غریبوں کا فائدہ مثال کے طور پر اگر آپ کی وہ جگہ انیس لاکھ کی ہے اس کو بیس لاکھ کی شمار کر دیں تاکہ دو ڈائی ہزار روپے غریبوں کا نفع ہو جائے ٹھیک ہے نا لیکن اس کی زکات ہوگی جبکہ مالد تجارت اور اگر وہاں کچھ مکان بنانے کا جیسے بال بچوں کے لیے کہ بھئی بچیوں کی شادی ہو تو ان کا مکان بنا اس ضرورت کے لیے رکھیں تو اس پہ زکات نہیں